دہری دہری خدمتیں تیرے سپرد حق نے کی ہے دہری دہری خدمتیں تیرے سپرد خود تڑپنا بھی ہے اور او کو تڑپانا بھی ہے ایسا کی تیری خیر ایسا کی ایسا کی تیری ایسا کی تیری ایسا کی تیری, تیری, تیری, تیری, تیری خیر ترے میں کی خیر ایسا جم بلا انہیں جس کا نشا پر رہا ہے انوکھی سارے زمانے سے نرالے ہیں یہ عاشق کون سی بستی کے یا رب رہنے والے ہیں نارا لی گج استاد سب کی بلا استقبال کرو محبت نعرے کا جواب دو تک نارا تکبیر نارا حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد شفتی صاحب الحمد اللہ نحمد نست مح ون ونعوذ کلو من شرور انفسنا ومن وت آلنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اهد يا الله الله شهد الله لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا وحبيبنا وقبيبنا وما ولجنا محمدا عبدا ورسولا سبحان الله ونصلي ونسلم عليه وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا لعبود آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يسقلون على النبي يا أيها الذين آمنوا يسقلوا عليه وسلموا تسلیم روک شوق بلندا وا سال سالام یا رسو لا سہابی کبھی بھن <تصف> <تصف> <متحد> بزن <بعد لے گی تو> <بشنوز> چون کا وزجائی ہاشت میرے قدرستان چومر بلیا افیم اردوزم بالی شہردیا سام <سلام> <سلام> <سلام> <سلام> موضوع سخن ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان ایک شیر یہ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 اللہ پاک دی مدد توفیق نال نہ ان شاء اللہ یہ نے جڑا میں پڑھیا بے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو یہ دسدے بے انسان کا فرق فرشتیاں تو درد دل دی وجہ یہ میں اس واسطے مصرا یا شیر نہیں پڑھیا کہ میری موضوع تو سمجھ آیا موضوع خود سمجھیا سی اور اس مصر یا شرا استفاق اتفاق گیا گل حقیقت مطابق سی الفاظ بڑے مرتب سن تو ان موضوع بنا دیتے. درد دل کے واسطے پیدا کی آسنا یہ فرشتیا تو انسان کا فرق درد دل نال ہوں یہ درد دل کی اور یہ کس چیز تو پیدا اللہ اس آثار اور علامات کی نے تو درد دل کی پہچان اللہ گو سمجھو کہ فرشتے جڑے ملائکہ وہ محبت رکھ ہیں اللہ تعالی معرفت رکھ دن محبت دردیں رکھ ہیں لیکن درد دل نہیں رکھتے اس کی وجہ درد پیدا کس چیز تو ہے درد پیدا ہے فراق اور جدائی تو محبت سکھ کشش وہ پہلا ہوں جس وقت محبت جس نال ہے جس کی سکھ اور کشش ہے وہ جدا ہو فراق دے جاوے جدائی دے جاوے اس وقت درد پیدا ہو مثال بنا ماں بیٹے ناپ نو پتر محبت دل ان سکے کشش جذبے بارے دل ان ہے اگر وہ سامنے رہن تو صرف محبت رہے گی جے جان تو حضرت یعقوب آپ درد بن جائے محبت تو بغیر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 سبب اور مسبب کے درمیان واسطہ ہوتا ہے محبت تو درد دا پیدا ہونا اے محتاج اے فراق دا جدائی دا اے بڑے عجیب موضوع ہے حیران ہو جاؤ گے کدی ساری زندگی سنیا نہیں ہونا اے دا سارا کچھ ہی نمائی جو اگے آئے گا وہ ہر گل ہی ہو ہوگی لفظ بھی آ ج بھی آ سمجھا بھی دئی دئی محبت تو بغیر جدائی فراق یہ درمیان اجاستا محبت تو بغیر ٹھیک ہے درد نہیں پیدا ہونا لیکن وہ علت نہیں سبب ہو <سؤال> سکتا ہے <سؤال> ممکن <سؤال> اس تو بغیر پیدا ہو جائے لیکن فراق جدائی جڑی ہے <سؤال> نا <اے علت سؤال> درد اس تو بغیر پیدا نہیں <سؤال> <سؤال> ماں تو جدا ہوے گا درد پیدا ہو جانا درد دی علامات پہلے نمبر میں پہ آسو شروع ہو جاتی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 گم آ تکلیف ہیں درد تو لیکن ایک اور گل اے جی ظاہر ہوشانی جڑا آسو جہنے آخیا آشکارا سہ علامت اے پہ سر دو چہرہ در دو چشم تر آشکانیاں دیا تر نشانیاں ہوں آہا کڈے گا تو ٹھنڈی ہو کے ٹھنڈے چہرہ پیلا چشم تر اکھ تارونی علامات میں یہ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 مہونے کے لیے جو نشانیاں پائی جاتی ہیں ان میں سے ایک نشانی تنوین ہے تو درد کے لیے جو نشانیاں پائی جاتی ہیں ان میں سے ایک نشانی آسو ہیں ضروری نہیں ضروری نہیں کہ آنسو ہی نکلیں نکلتے نے درد دی وجہ والے آسو نکلتے ہیں کہ بعض اوقات اکھا ہی دے بیٹھتا ہے پام نبی بھی ہو پام سو لو توجہ ہے نا ہن ماں نسلے درد ہوں درد دی وجہ نال کدی آسو نکلے کدی ہو نکلے کدی بمار ہو گئی اچھا جس وقت درد پیدا ہو ہے جدائی تو فراک ترد تو، آلی تکلیف نو دور نور کرنے دل وصال مگتا ہے تاکہ ملاقات ہوا <تصفح> تا میرا درد دور اے تکلیف ہٹ جائے مریض علاج منگد درد والا دل, دل وسال منگد سمجھ آ گئی نا وسال کی وجہ تبجو شوق وصال دی وجہ نال شوق وصال دی وجہ نال شوق طلب پیدا ہوں کہ تلاش کرا ٹونڈا میونڈاستے رستہ لبی وی نہ پتا ہو کسی کول پوچھنا پہنا جسل اگلا دس ہے پھر باویں جتیاں ٹوٹ جان باو لتاں ٹوٹ جان پھر پانچ کے سکون لو فرشتے محبت رکھتے نے مارفت رکھتے نے پر جدائی فراق نہیں ہمیشہ معرفت بیٹھے نہیں. محبت معرفت رکھ دے نے لیکن درد نہیں رکھ دے کیوں کہ فراق اور جدائی نہیں جدائی کیمیں ملی کلی انسان نا ہا جا تن نہیں تن بس جس لے وہ روح یہ سونے رکھیے یہ جئی فراق آیا اس وجہ فراق چایا جفلت ساڑی مارفت وہ تو مثال ہے ادھر آیا تو جرنا ہے پچھاڑ د جس لے انہیں آخیا سی اصس تو بربے ان آخیا سلا جدئی فراق یہ لبا کا ایس تانے چان جس وقت بچہ جمد جمد رو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 واستے ہا ہا ہا ہا وہ وسلوک اس طرح ہوں درد بنیا جدائی تو ذات دی تو جدائی ملی تانے چون د جئی تو درد بند جس چیتا آ جے ماں جسلے انسان ایتھے اس ذات دی مہربانی چیتا آ یار کدھر ٹوٹ پیا کدھر محروم ہوا ہے کدھروں آیا سائ کدھر چر گیا کدھر فس گیا خیال اس احساس وہ فراق اور جدائی دا احساس جدو پیدا ہوا تو یہ ادر درد بنے گا درد بنے تو ہوں اس درد کرن دی خاطر تاکہ علاج ہونڈک پوے پھر وسال مگد جدو وسال مگد طلب پیدا ہوں تلاش کر جدو شوق تلب ہوں تو تلب کرنا طلب واسطے رستہ ہوں رستہ محمد عربی دی شریعت بن جاتی سمجھ آئی نی ترتیب آ گئی ابتدا کام شروع ہویا انسان دے پیار دا کام کتھوں شروع ہویا تو کتھے جا کتوتا توجہ ہے نا شریعت کی بنی رستہ فر ترتیب بلغور فرماؤ محبت اس ذات کی فرشتیا ہے انسان ہے ہر انسان توجہ ذرا ہر انسان ہے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 ذکر تصویر طواف یہ جبریل امین جناب کام ہے درد کیڑے ہیں درد آ سڈا ہوں درد کیوں بنیا تن لے چون تو بعد جئی جئی تن خواہشاں چسا دے پیچھے پہ بس ایتو ہی غفلت بنی تے غفلت نال جئی فرا ہوا باہ لا شریک مولا سونا جی کرم کردہ چیتا کرایا تو فراق دا احساس شروع ہو گیا جدائی آئی جدائی تے ہے فراق دا احساس ہویا درد بنیا درد تو شوق وصال بنیا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 اس ترتیب نکال یہ مطلب واقعی گل ٹھیک ہے کہ نبی رستے تو بغیر ادھر نہیں پہنچ سکتا سمجھ نہیں لگی نے پہلی گل کی کی کہ انسان درد دل کے لیے بن تو درد دل فراق تو پیدا ہوا تو فراق کے دل تو پیدا ہوا جئی فرق تو, تو خود جدائی فراق جدائی سے نہیں پیدا ہوگی فراق خود جدائی ہے جدائی جئی پیدا ہوئی روح کے جسم چن تو جی نہ تو کوئی جدائی نہیں سی. وجو نہیں فرمائی اے آئیے تھے جدا ہوئی نہ ہوں تو جی تو جدا ہوئی جیے فراق آیا فراق دینار درد ہویا ہے درد دینار شوق وسال ہویا ہے شوق وسال کے نال شوق طلب ہویا ہے شوک طلب تو طلب پیدا ہوئی ہے. طلب آدھ تلاش تلاش کرتے گرستہ اختیار کرتا ہے بندہ اور سوال اٹھتا ہے. قرآن فرما جڑی آیت تلاوت کی تک بیٹھا ہے درد دل واسطے اللہ فرماتا ہے عبادت کے لیے درد دل کت عبادت یہ ہوں ایک بلاغت دا مسئلہ نقطہ سمجھ حضرت ابن عباس فرماندن دن لے آب تاکہ میری عبادت کریں حضرت ابن عباس فرما دینے کا من ہے لے جا کے مجھے پہچانے تاکہ مجھے ہر آیت نے عبادت مقصد دسیا آیت دی تفسیر نے معرفت مقصد دسیا کیا ہوں تفسیر غلط کیا کھانگے کوئی غلط نہیں عبادت معرفت تو بغیر نہیں ہو سکتی معرفت عبادت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی کچھ نہ کچھ معرفت ہوگی تو عبادت ہوگی کوئی نہ کوئی پہچان تو گی نا پھر عبادت کرفت ودی جدو مرفت ودتی ہے تو پتا لگتا میں جا کے ہو جدو ہوں جدائی دا احساس آیا تے درد بنیا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 کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان تو اللہ, اللہ اور غور فرمانا ذرا کدی درد نو عشق بھی کہہ چڑتے ہیں کدی عشق نو درد کہہ دیں حقیقت ہے کہ محبت, محبت تو درد بن جائے درد زوراں سے ہے جے چڑھ دشک بن جائے یا ای آخو کہ محبت زور پکڑے اشک بن دے محبت تو درد بنتا عشق جیویں جیویں بدے گا اوے اوے درد بدے گا پہلے گل میری سی لگ سمجھ نہیں لگی محبت تو بنیا درد محبت ودی تے درد ودیا تے محبت ودے تے عشق بن دشک جدے گا اوے او درد ودا جائے گا پھر درد ودے گا نشانیاں ود دیا جانگ ودنگیا, دی تڑپ اومد زیادہ زیادہ ہو علاماتوکے تلب ودنا تو تلب دیوانہ وار ہو جانی ہے میں با... پاگل ہو کے لبن لگ پائے گا تو جدو پاگل ہو کے لبے گا ہر رات ایک اوے لبنا ایک دیوانہ وار لبنا نہیں ویک ٹھڈا پیا بجتا کی پیا ہوتا ہے جب یہ لبے گا تو میرے خیال دے جس منزل تک جس محبوب تک انہیں مہینیا چ پہنچنا سی وہ گڑیا توجہ ہے آحا آحا <سرن> آرف لوکا نے گل یادی جڑی کی کہ خالی عبادت سے مقصود نہیں وہ درد تشکی آرف کھڑی دی کتاب سامنے آحا آحا آپ فرمندے نے جے لکھ سو سات دے لکھ زہد عبادت کریے بن اش کو کس ساری خش کرے بن اشو کس جا جا اسی ن سڑ تا داندے نیا جا جا اسی نسے جنبے نئی جنا درد عشق دنا درد عشق دان کد پل پد پل پان دیدارو جنہ درد شدار نہ قدل دیدار جرب روگ اسی ذاتے پھر لوڑ نہیں پھر توجہ گراؤ وصال جیسے مل جرور بڑے آ پر قربان عشق کا درد سرور اس فرار میں چاہتا ہے سیانے آخ لے مسالے تا کر کے جدو اللہ تبارک وطالا شہد ن فرمانا شہید ترکی چی میں ارگ کرنا سونے ایک بار پھر واپس پہجنے بھی ترتی شخص توجہ نہیں فرمائی ایک سینا تھرنا گئے فرا کے یعقوب کول پوچھ کے گے او میرے تیری جدائی وچ جائی روا رہا پھر مسال تھر گیا جئی میرے کو فرما باد شہادت قتل ہوے گا جر اس تلواروں تلواروں سدا حیاتی جان محمد مرنا ہے اے اے درد درد دردان درد لار جی مر ج چار پائی تمے شہادی توجہ ہے من درد جگر درد جا دل کا درد جگر چ نہیں لیکن دل بادشاہ جہا دکھ ان لگتا ہے نا یہ وزیر مشیران سارے عملے میں جگر خڑا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 ایڈی وی دولت کہ مینو خدائی نہیں چنگی لگتی مینو ساری خدائی ملے نا رب آ کے دد لے لیں آخا گا تین درد کی دولت د فرمانے خدائی خوشی خدائی خوشی کتل ہے خدا وند خدائی دل سر نہیں در <siven indeed> یا اللہ ماں میں ایک خدا ہونا ایک بندہ ہونا خدا ہونا بندہ ہونا اک خاری کہنا تحتمام سنبھال بندہ احتمام خدائی کی بجائے اپنے دل دل, دل درد سنبھال دیا یا مولا کریم میں خدائی لےنا نہیں چاہتا میں درد جی بندگی چاہنا ہوں بندگی چاہنا ہوں بندہ بننا چاہنا ہوں کیوں اس واسطے کہ بندگی وہ احتمام خوشگوس کر ہے تے بندگی استغل اے درد سر نہیں اے درد جگر ہے یا مولا مینو بندگی دے جیڑی درد جگر بن جائے احتمام میں خشک تر ہے اگر حضیر سنا وا پھر مطلب سمجھ زیادہ آ جائے گا سونا نبی فرماؤں میرے کو جبریل امین آئی ارد کیتی رب فرماؤں دے محبوبہ بادشاہ نبی بن گئی یا بندہ نبی بن نہیں حدیث بخاری شریف دے اندرے فرمایا رب حبیبا بادشاہ نبی بن نہیں یا بندہ نبی بن نہیں میں سوچن لگا جبریل فرما دے نے اے بندگی والا پاس سونے نبی نے بندہ نبی بننا پسند فرمایا پروردگار نے آخیا محبوب جے بندہ بننا پسند فرمائی اسا بادشاہ نو تیرا بندہ بنا خری خوشی تل خدا وا خدائی تل بولے کہ درد درد بندگی یا مولا سان بندگی نبی بندہ بڑھنا پسند فرمایا تاکہ درد جگر مل جائے توجہ نہیں فرمائی امت سبق درد جیگر ہی پسند کرا ادھر مولا روم کی مسلوی شریف چل کر مسلوی رومی مولیرو سرکار رومی ہے اقبال فرما بارے علاج آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا علاج آرومی سوز میں ہے تیرا لکھ فی آپ لکھ لا سی اللہ دا بندہ ترجو سا سادہ بندہ اللہ دو رات کے مولا تالا یاد کرتا دیکھنا اللہ اللہ اللہ ذکر رات لنگ بھی شیطان آ گا کیسی عجیب گل ہے اللہ اللہ کر جانا اللہ اللہ کہی جانا کی لبنا لبا کا آخ, آخ لبا میں ہاضرا اللہ اللہ اللہ کی آنا تھی اللہ اللہ جانے تیروں نہیں آخیا آخ، میرے بندے تلہ کہی جان لبا کاس پا کو یا اللہ میں لبا میں ہاضرا میں ہاضرا شیطان نے خیال پایا بندہ رک گیا یار باقی ہو سکتا ہے میں غلطی لگا بایو سو کے سال دا دریا بننا حضرت سمیر سلام آ گیا فرما اٹھا. کیوں مایوس ستا ہے مایوس ہو کے ستا ہے مینو رب وہ دال شریک فرمائے جا میرا بندہ درد نال سو گیا ہی یہ جا کے تسلی دے اللہ اللہ آخرا یہ لمبا کاخڑا ہے جب تین یاد کرنا مینو بڑا ہی پسند لگنا ہے لمبے کاخڑا پہ جتنے گیا جب تلہ اللہ کرنا رنگ کہنا لمبا اے رب کہنا لبا شیتان تین گمراہ کردہ سنا نہیں پتا اگر ترکر قدر میرے, میرے کو دی تیلو ذکر دینا ہی نہیں سین پتا ہی نہیں اد اپنی اوی جسان فضلو کرم کرنا ہوں گا اصل درد تیر پاسے نہیں اصل محبت میرے اپنی محبت کی وجہ جگہ نہردا تاکہ اس درد کے اندر تینو پھر مل جا پہلو ملیا سر مل اے مل جرد جس سینے میں آ جا ج مہینا سنے سی کی اے درد دا شاہ اکبر عجیب درد دا شاہ سونے نبی فرمایا अबू बकर बहुतियां नमाजा रकात इबादत की वजह नही निकलियां गरल ने एक शहर रख है। दी है जिसकी वजह निकल गया जिमें तर्थ जिमें उवे ईमान तरक्की पाद سونے نبی تاو بکر ابو بکر کے روایت پڑی ہے ابو بکر سدھی کر دی اللہ تعالی نو دے سینہ مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے مشال شریف تو جدو جدائی آئی فراق آیا ہے، بکردہ، سی نا ابو بکرے ابو بکر جگلتا رہی فرمائی سلطان بہ پیارے نے ایک بڑی انوکھی گل کی تھی، پنابی کے لفظ نے آپ سمجھ جا رہے آپ فرما دیں دھئی دے دئی ہری گے ہری پر آشک بھا رے پن چٹو چٹورا اے من بدانی جڈوڈو تم بدانی آہ لال گلے دے کا پانی پہ نام فکیری ہڈو مکھن سے دا دکھ درد ن ترقی دے تا کر کے درد والے دا دکھ, آشکان دا دکھ درد مصیبت دا گلے دریر دا بن صبر کرنا سبر اللہ تبارک بادہ او درد ترقی دے سبراہل فرج سبر جہشادگی دا دروازہ سوکھ دا دروازہ رحمت دی کنجی توجہ نہیں فرمائی میں در ویگ سجنا ہوں درد دولت فراق تو پیدا ہوئی اس حضرت انسان ترقی کردہ کیوں? <تصفيق> تن سی تے جدائی ملی فر فراق جدائی تو درد بنیا درد دا کی کم ہے توجہ درد کا کام جیوں مار دینا کیونکہ جدو مائی ند ستا ہے ہر پاشوں ذہن دل دماغ فارغ ہو جاندے نہ جال ڈنگر دی نہ دی خیش قبیلے دی رہ دی حد تک بال اوقات اپنے بیٹے کی آدت محبت بم ہو جاندے پتہ نہیں روا سجو کی ہو رہا کب کی ہو رہا بابے فرید سرکار دا پتر فوت ہویا ہوا کی ہلو بچہ فوت ہو گیا ہے آپ نے فرمایا جاؤ دفنا دو فرید کے کول بچیا کوئی تھان ہر پاسوں جدو کٹیا گیا توجو ہر پاس عشق کے درد کا کام کٹ لینا تاکہ ان لبا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 आशक दर्द वाले वो बाहुल सुनफान वागो मिया वांगो अपने आप कौन जीव दिया ही मर गया है सामने रूहों की धन च जो हकीकत वे थे तो उसे यार यारे لیکن ہے ذرا کم لما ہے کہ تلاش کرنا شوق طلب اٹھنا شوق وسال تو شوق طلب شوک تلب تو, تو طلب اٹھنی تلب اٹھے کی دلا چلنا جڑے سڈے واسطے محنت کرنے انہوں دے اپنے رستے کھول دینا ان راہ تھا پہنچ جان گے مثال کی دولت نصیب ہو جائے گی یہ مطلب ہے خدا نجدا کر دے خدا بھی نے فرمایا جنہ چیر میں رب نو ویخا نہ میں سجدہ نہیں کرتا دا مطلب یہ کہ علی اپنی روح نو اس مقام پر ضرور لے گیا جب سجدہ کرنا وا میں رب نے کسمور ہی گھومونا جو شریعت پاک بزرگ مثال نا کہ دھد یہ مکھن جاگ لگی پہلا گرم ہوا گرم ہوا ہویا ٹھنڈے نو جاگ نہیں لا لگ دی وہ گرم دا کی مطلب ہے پہلو اس ذاتو محبت دی تھوڑی جی چنگاری آنی تو اونے اندر گرم کرنا گرم کرنا ہے تو مرشد الجنا ہے کیوں آخ جاگ لگے گی مرشد لاوے گا جاگ تے جاگ ہمیشہ ترسی کٹائی ہو جاگ نہیں لگتی مٹھے نال جاگ نہیں لگنی ہوں مرشد نے جیڑی نہ پاؤنی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 فرمائی وہ سارا کھٹا ہو گیا دھد کا مزہ ہوں نہیں کیوں جیویں توجہ مکھن کڈن سارا کٹا کری طرح روہ نیار جماعت درد کا خٹا مرشد ہوں درد کا کٹا انہیں لایا تو سارا ہی درد بن گیا ہوں درد نڑت جیڑی ہوں محنت کرنا یہ نبی شریت اس شریت محنت کر تاکہ جڑا درد دے اس درد تو وسال پیدا ہوسال اٹھا ہوئے مرشد کی نگاہ وہ جم گیا درد پیدا ہو گیا پھر محنت کی دی نبی دی شریعت رستے آخر جا کھلوتا نبی دی شریعت پاک دی برکت کھلوتا مکھن دے مکھن نوی مارفت دے نے تے پھر جے ان چوکھی صاف کرنا ہو پھر سیف ہو دے دے، پھر سڑ گئی, گئی؟ رہ گیا؟ جس لے دردن دی دولت اے جڑی ہے سی اے سال دا سبب سی مقصود نہیں سی یا جڑا حضرت یاد پیدا او گاول کے یوسف تک رسائی دا سمان لیکن مقصود, نہیں مقصود ہوتا دا ہمیشہ دا نہیں ہونے تو ملا لیا ہے وہ سجنا ہے سترالا شریف چیتا رکھا دے اپنے کو مقصود نہ سد کے کھٹے نو قائم رکھنا نہیں چاہوں کٹا انج مک جائے لسی نہیں بون آریدار آدے پیا وہ جب درد نو نلکل ختم کرد کے تاں کر کے فیر تا کر کے یہ مطلب سونے سدی کی اکبر فرما جدو کیا ایک صحابی نو رون دیا آپ فرما دے نے کرا لے کا کنا سما کست کلو بنا اسا رون او رو سر سا فیر ساڈے دل سخت ہو گئے کی مطلب درد سی جب یار نے بھی سال کی دولت دو دیتی ہوں روے نہیں یار میں مصروف رہنے والے جو ہے جو ہے نا کی فرمایا صدیق اکبر نے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 یعنی کیا مطلب کہ فرشتے بھی اس وسال تو محروم جیڑا وسال تین درد تو بعد نصیب ہو گیا ہے توجہ نہیں فرمائی نشو گرم کن آشق ماشو کی ایک ایسی رمض ہے جہی کمن کا پتا نہیں لگتا ہر عمل ہے ہر عمل فرشتے لکھ نے پر عشق نہیں لکھا جی لکھن جی حدیث چاہتا ہے اللہ فرمو ہر ہر عمل دی جزا میں تین روزے دی جزا میں آپ روزے دی جزا کیوں, کیوں؟, کیوں؟ احاو کیوں دیتا ہے خدا پھر روزے دی جزا بن گیا واسطے گل درد دی آ گئی. روزہ رکھا پوکھ پیاس ہر پاسوں درد اندروں بنیا درد بنے آخیا لے اس درد کی وجہ آپ ہی مل پی بھی, مل بھی, مل بھی. <تصح> جب بھی راز ہے نا حضرت سیدنا نام سا اللہ علیہ سلام اللہ تعالی نے فرمایا روزے رکھو جی سل آنا تھی روزے رکھے منہ شریف کے اندر مسواگ پھیریا فرمایا دس اور رکھو اس حال چنا سی اصا درد والیا دی منہ ہواڑ دی نو پسند کرنے شا درد بہ سیر فرما درد مند آیا آ بول درد مند آ छड़ दे छरदे हुए आजी नाग जमीन च वर दे तारे दे सरदे दर्द मना दिया आयुष मूल ना दर्दे درد ہمیشہ دینا مقصود نہیں درد بے مثال وصال کا ذریعہ ہے بے مثال وصال کا اسے اس درد نال دل تبتلی لہر تبدیلا ہر پاسوں کٹی جی سمجھ نہیں لگی <تصفح> لیکن خالی درد توجہ خالی درد ہوئے تو شریعت تھوڑا رستہ اختیار نہ کرے تو پھر ہو سکتا ہے کہ سائیں درد بھی کھو کے ہو <lots voyez> <laughs> کیوں کہ درد دی دولت او دے دتیاں ادیا عجیب گل ہے کہ بے درد رب پر جظر پہ او درد, درد آ تے درد دتا تے پھر کی شریعت نبی دا رستہ جیڑا اے دے تے چلیں تے تاں اس درد دے ذریعے بے مثال وصال ہونا ہی نہیں تے اساں درد ہی کھو لواں گے جدوں گیا درد ہی جاندا ریا پھر شوق تے ختم شوقے وصال ختم دے شوقے طلب ختم تے شوقے طلب ختم دے طلب ختم طلب ختم تے پھر وصال کی لبنا تلاش ہوئے گی تو وسال ہی کریں گے لیا گا کر کے اللہ دے دے پیارے تے عاشق لوگ او دے را او راہ دیا رستے کابو رکھنے دی پوری کوشش کرتے کہ ماتے یہ نہ بے ہودبے ہو کے مارے نہ جائیے اس رستے تو ادھر ادھر ہوئے تو آ کے جا بے ادبا تینر جا پھر چنکنے وجہ نہیں توجہ نہیں اے یہ مطلب رستہ پاک نبی کے محنت کرو کوئی نرم نازک فصل اتو نہیں اگتی کوئی کوڑی نہیں اگتی اہ اگتی ہے جیڑی پیر دوں لنگ جی نہیں کی او کہ پہاڑی ککر بھی ہوتے نے وہ ایڈے ایڈے تیلے جہاں نے کنڈیا آلے ساری بولی اس دب ایک دب ہوں جی سفا چٹائیا بن دیا ایک دب ہوں ہو بوکھر تیلیاں جیڑی بنتی نا وہ فروک د میاں سا فرما ہے چلہ ج نبی پاک دا راہ چڈیا نا تو پھر بھی اگنی کوئی فصل نہیں توجہ نہیں آڈنا تاکہ اس راہ سارے نبی چلے گا تو, تو بھی پہنچ جائے گا سمجھ آئی کہ نہیں ہے درد پتا لگ گیا جی تو یہ ہور لڑائیے واقعات لڑائیے درد والے تو پھر تو بہت لما موضوع ہو جانا لیکن جی کہ سٹ درا مشرا دے ہے اگوں ہوں شاعر اپنے آپ نرما جوڑے نہیں اصل ترتیب دس دیتی آآ آآ انسان نو انسانیت جدو ملتی تو کتوں ملتی انسان نسانیت فراق تو بعد درد تو لبی تے فیر جد درد تو لب دیئے تو پھر آپ پہ ہی آخنا پڑنا ہے درد دل کے, پیدا کیا انسان درد دل کے لیے کچھ جہاں سے شروع وہی پر اختتام آخر و داوان